السلام علیکم و بھائی کیا میری قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ رَبِّ النَّاسِ الْمَلِكِ الإِلَهِ الْمُعَظِّمِ إِذَا الشَّمْسُ كمرت وإذا وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا المحوش حشرت وإذا البحار سكرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصفح حشرت وإذا السماء كتقت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما تحضرت صدق الله العظيم جي همي سورة سورت کی تھی کچھ آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے آ چکا تھا عید جب, جب سورج بے روشن ہو جائے گا النجوم قدرت اور جب ستارے میلے ہو جائیں گے وَإِذَا عید الباء اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے وَإِذَا عید العیشہ اور جب گاًیا چلتی پھریں پھر آج ہمارا ترجمہ ہے وہ عید بخوشو خوش عورت اور جب وہ خوشی جانور وحشی جانور خوش جمع ہو جمع ہو جائیں گے اکٹھے کیے جائیں گے جمع کئے جائیں گے اکٹھے کیے جائیں گے اور جب وحشی جانور جمع کر دیے جائیں گے اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے جنگلی جانور مثلا وحشی جانور مثلا شیر بندر ہاتھی وغیرہ یہ بھاگ کر آبادیوں کی طرف آئیں گے ان پر دہشت اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ جنگلی درندے انسانی بستیوں میں پناہ ڈھوٹیں گے پناہ ڈھونڈیں گے مگر کسی کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو وہ عیدل وخوش و خوشرت اور جانور جمع کر دیے جائیں گے وہ عید الحرارت اور بحار سمندر بہار جب سمندر سُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا جب سمندروں کو سجرت کا معنی بھڑکانا بھڑکانا اور جب سمندروں کو بھڑکا دیے جائیں گے سجرت تسجیر سے ہے. تسجیر سے. اس کے دو معنی آتے ہیں ایک ہے بھرنا پُر کرنا پور کرنا دے جائیں گے نفوس قسم قسم کی جانے فرماتے ہیں کہ سات تو یہ آیت جو ہے یہ انہی کو سنایا جا رہا ہے کہ ایک دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا مظلوما لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں زندہ دفن کیا گیا اور زندہ دفن کرنے والوں کو سزا دی جائے گی بات سمجھ یعنی یعنی جب قیامت کرپا ہوگی جو بھی ناحق قتل ہوگا اس کے متعلق پوچھا جائے گا آگی؟ جی وہ ادت سوٹو شیور سوٹو بی تیر کہ اس کو کس جرم میں مارا گیا بے بی آئیزم بین کس جرم میں قوطلت قتل کیا گیا مارا گیا لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں مارا گیا وہ عیدف نوشورت اور جب امان نامے کھول دیے جائیں گے صحف اعمال نشرت کھول खोल جائیں گے حکیم میں دوسری جگہ آتا ہے کشی یعنی پت جی. جب آسمان کھول دیے جائیں گے کشی کھول دیے جائیں گے آسمان جب آسمان کی کھال اتاری جائے گی جی. یہ کا معنی ہوتا ہے کھال اتارنا اس کا مطلب یہ ہے جس طرح اوپر سے کھال اتار دی جائے تو پیچھے گوشت نظر آنے لگتا ہے اسی طرح قیامت کے روز جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی تو اوپر کے جو تمام مناظر ہیں وہ نظر آنے لگیں گے اس کا ذکر پہلے سورت النبک میں بھی آ چکا ہے السَّمَءُ پَقَنَتْ آسمان جائے گا تو دروازے دروازے نظر آئیں گے تو کیا مطلب دروازے نظر آئیں گے کہ اوپر کی ساری چیزیں نظر آنے لگیں گے بات دی ابھی وہ عید اور جب دوزخ زخ جائے گی بھڑکائی جائے گی وہ عید عرت جب دوزخ زخائی جائے گی وہ عید الجنت اور جب جنت نزدیک لائی جائے گی جہنم کو بڑکا دیا جائے گا گرم کر دیا جائے گا وہ عید الجنت و اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا یعنی جنت بھی نظر آنے لگے گی جی عالمت تو ہر شخص کو معلوم ہوگا عالیمت ہر شخص کو ہر نفس کو ما احضرت کہ وہ کیا لایا ہے اس نے اس دنیا کے اندر جو بھی نیکی بدی کی ہوگی سب اس کے سامنے ہوگی اسے پتا چل جائے گا کہ اس نے اس دنیا کی زندگی میں کیا کمایا کیا کھویا اس کے ہر پیل کا نتیجہ ترجمہ سمجھ آ رہا ہے? مشکل نہیں ہے جی آگے دیکھیے فَلَا أُقُسِمُ بِالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ هَذَا لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي عَرْشٍ مَكِينٍ مُّطَاعٍ تَمَامًا آمِينَ وما صاحبكم بما ينون ولقد راه بالافق المبين وما هو على الغيب بقنين فلا اقسم بالكنس فلا قسم کے ہے قسم کے لیے فلا اقسم قسم کھاتا ہوں بالخنس خنس کا معنی ہوتا ہے پیچھے ہٹ جانے والا پھر جانے والے رک جانے والے چھپ جانے والے یہ سارے معنی اس کے آتے پیچھے ہونا سکڑنا سمیٹنا چھپنا بات سمجھ میں آ گئی قسم بل قنس قسم کھاتا ہوں میں پیچھے ہٹنے والے کی الجوار سیدھے چلنے والوں کی الجوار کا مانا سیدھے چلنے والوں والوں کی الکنس اور جو کر رک کر رہنے والے ہیں یہ اللہ رب العزت پسم کھا رہے ہیں ستاروں کی تو ستارے اللہ و قسم و بالکنس پیچھے ہٹنے والوں کی قسم کھاتا ہوں الجوار جو سیدھے چلنے والے ہیں الکنس جو رک جانے والے ہیں یہ دور دور قسم کیوں کھائی یہ really <5 attraction> قسم کیوں کھائی البارہ بریزت نے جو واقعات قیامت کے واقعات بیان ہوئے کپار اس کو تسلیم نہیں کریں گے. کپار ان واقعات کو تسلیم نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کھا رہے ہیں. یعنی جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس میں اہمیت آ جاتی ہے تو کفار اس کا انکار کریں گے تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی تاکہ اس بات کی اہمیت ہو اب یہ قسم کے ساتھ ستاروں کو کیوں خاص کیا جن ستاروں کی قسم کھائی گئی وہ اکثر مفسرین کے نزدیک پانچ ستارے ہیں ان کو خمش متحرہ کہتے ہیں متحرہ یعنی حرکت اور رکنے اور واپس لوٹنے والے جو ستارے ہیں جس طرح سورج اور چاند طلوع اور غروب گرہن بات سمجھ میں آ گئی okay. تو دیکھو یہ جو ستاروں کی حرکت کرنا ہے ستاروں کا روپ جانا ہے سورج اور چاند کی حرکت ہے یہ حرکت کیسے معلوم ہوگی yes. ہم انسانوں کو تو معلوم نہیں ہوگی وہی کے ذریعے معلوم ہوگی تو اس لیے اللہ رب العزت ان کی قسم کھا رہے ہیں جب اللہ رب العزت اوپر کی چیزوں میں حرکت کر کے دکھلاتے ہیں یعنی اوپر کی چیزیں حرکت کرتی ہے تو اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ نیچے جو دنیا میں یہ زمین کے اندر جو کچھ ہو وہ اللہ کے لیے مشکل ہو وہ بھی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ انسان کو دوبارہ مار دے بات سمجھ میں آ گئی جی سوال کیا سوال ہے؟ جی سوال کیا, ہے جی سوال کیا ہے حضرت سے کہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ قسم کے حوالے سے کہ ان کے ستاروں کے علم کافی کا کم تھا اور یہ بڑی بات ہے اور صرف جاننے والے جانتے ہیں جی سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا سوال سمجھ میں نہیں آیا جی دوبارہ سوال کر دیا جائے سوال سمجھ میں نہیں جی وہ اذا احساس اور قسم ہے رات کی اذا احساس جب وہ پھیل جاتی ہے سب چیزوں پر چھا جاتی ہے آساس کا لفظ اس سے مراد رات کا ہٹ جانا ہٹ جانا یعنی رات چلی جا رہی اور اس کا ایک مطلب رات کا چھا جانا بھی ہے یعنی یہ لفظ دو مختلف معانی پر بولا جاتا ہے متضاد معانی پر جوٹ ہیں رات کا چلے جانا اور رات کا آ جانا ان دو معانی کے لیے آس پاس کا لفظ آتا ہے تو اس مقام پر چھا جانا رات کا آ جانا یہ زیادہ مناسب ہے صبح اور قسم ہے صبح کی ازا تنفس جب وہ سانس لیتی ہے یہ تیسری قسم ہے صبح کی صبح اضا تنفس تنفس سانس لینا کیونکہ رات کو ایک ایسے غمگین شخص سے تشدی دی ہے یہاں پر اللہ نے ایک شخص وہ غمگین ہو. رات کو ایک شخص غمگین بیٹھا ہو جو سانس جس کا سانس گھونٹنے والا ہو اس کے بعد اس نے راحت اور آرام کا سانس لیا تو غم کو تاریکی سے رات کے اندھیرے سے تشبیری اور خوشی کو نور سے تشبیری تو رات کو کس کے ساتھ تشبیہ غم کے ساتھ اور صبح کو کس کے ساتھ نور کے ساتھ یعنی جب وہ غم دور ہو جائے گا تو گویا کہ روشنی ہو جائے گی اور صبح سے ایزات اور جب صبح سانس لے گی جس طرح مچھلی پانی میں سانس لیتی ہے تو پانی کی فوار اوپر نکلتی ہے پانی کی فوار اوپر کی طرف نکلتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح جب سورج ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی شعائیں کناروں پر پھیل جاتی ہے اور پھر پوری روشنی نمودار ہوتی ہے ایک صبح کا مطلب یہ ہے صبح کے سانس لینے کا مطلب یہ ہے یہ بھی ہے تو صبح شام کا کی آمد یہ بھی ایک نظام ہے جو اللہ چلا ہے اور سورج اور چاند کی حرکت یہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے انحو لقول رسول کریم تنو یقینا وہ لقول قول کہنا رسول پیغام پہنچانے والا کریم گزر ان لقول رسول کریم بڑے بڑی عزت والے قاصد کا, کا کلام ہے بڑی عزت والے قاصد کا کلام ہے قرآن حقیقت میں اللہ کا کلام ہے مگر اس مقام پر اسے لانے والے جبرائیل علیہ السلام کے کلام سے ذکر کر کے حضرت جبرائیل علیہ کی حیثیت کو واضح کیا ہے آصف تو بیچنے والے تو اللہ ہے لیکن یہاں پر نسبت کس کی طرف ہے جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام کی طرف تو جبرائیل علیہ السلام مکین کے معنی مرتبہ والے جو مالک عرش کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے جو عرش کے مالک کے نزدیک طاقب مرتبہ ہے قوت بڑی طاقت کا مالک ہے ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلاحیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قوت کا ذکر کیا ہے اللہ نے تمہاری قوت کا ذکر کیا ہے ذرا بتاؤ کہ تمہاری طاقت کتنی ہے تو جبرعی علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ قومل کی تباہی سے کیا جا سکتا ہے تو اردن میں چھ بڑے بڑے شہر تھے اردن میں چھ بڑے بڑے شہر تھے جن کی مجموعی آبادی چار لاکھ سے زیادہ تھی جو اللہ کا حکم ہوا تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے پر کے ایک ذرا سے کنارے سے پورے علاقے کو اٹھا کر اتنی بلندی پر لے گیا کہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آسمان پر سنائی دینے لگی پھر میں نے ان کو زمین پر پھٹک دیا تو یہ بحر مردار کی آج تک یہ حالت ہے کہ اس کے پانی میں کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا تو علیہ السلام بڑی طاقت کا مالک ہے نیس عرش مکین عرش کے مالک یعنی خدا تعالی کے نزدیک صاحب مرتبہ ہے جی السلام علیکم سوال مجھے سمجھ میں نہیں ہے دوبارہ کیا جائے سوال سمجھ نہیں ہے السلام علیکم